اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو پوج اس کے سوا کوئی خدا ناؤ ہر چیز فان ہے سوا اس کی ذات کے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے